والصلاة والصلام على سيد الرسل وخاتم ال sa uh -oh. أ ika katsaba fi قولlu bihimul إimawa أي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 عملدُ بالَِّه الصدَقَ اللههُ وَول نناظم صدقَ, صدق وَبل غَنَا رَسولهُ النَّ بِيكرم الأمم إنِ اللهمد إِكَد لَهُ يسقَلونَ على النَّبِي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سييدي يا رسول الله وعلى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 ہر سمت جو نسب ہے وہ جھنڈا سب ہے وہ جنڈ رضا کہ رائج ہے دو صدی سے جو سیک سے جو سے کا رضا ک گ ہرسم تج ن ہے ہر, ہر دشمن رسول دشمن رسول کے سیلے میں غار ہے جس نے کیے یہ غار وہ نیزا رضا کغ ہر سنگ تجو نصب مر کر سو پایا آج تک مر کر بچین سے نہیں سو پایا آج تک دی دشمنوں نے مارے مارے مارے مارے مارے مرن تو بعد کبر چ بھی سکون نہیں پا زندگی سے سکون لبھنے وہ سٹ ہی اج دیارج شیرانے وار پھر ایویں ہوتے شا جدرت ہے نا جس دن آپ پھر مرن تو کدی چین نہیں پا سکتا سٹ اشر تک یاد رہے گی اور شاید نا سی ہے ہاس دی نسور اپنے چارٹ دی ناسور, ناسور کو کہتے کہتے ناسور اپنے چارٹ دی دیر دے روز فضو اس کے فضل سے رتبہ رضا ہے سب ہے گائل تڑپ رہا ہے جو چلاتا چیختا گائل تڑپ رکھا چلا چیختا صحیح نہیں ہو رہا کہنا چاہیے سر جل بنرا رضا سے وہ ہے پورا والا رضا یا اندر دا ان ہے اندر اندرو کھوڑ ہے وہ پھر آلہ حضرت دے ذکر تو چڑ د جڑا روشن زمیر ہے وہ خوش ہوتا ہے وہ چڑھتا نہیں وہ سڑدا نہیں وہ کی ہے میرے آل اگر سرکار نے کام کی شاعر کہ سچے دلوں کو ل خدا نے بنا دیا سچے دلوں کو رگبی خدا نے بنا دیا اس کو ایسا ہے رضا گو وفا میں کام ہی ایسا ہے ہر سمت جو نصب ہے جو اہل <تصار> علم تھے ادراک تھا انہیں شاعر کہ ہستی پوچھنے کسی اہل علم کسی کسے علم والے سے پوچھ کسی عشق والے سے پوچھ بے محبت اور بے علم کیا جانے والا حضرت کیا تھے جو آہل علم عشق تھے ادراک تھا انہیں ہر پل میں رت اس قدر اونچا رضا کگ ہر فل میں اس قدر آخری شیر شیر کافی نے کتوں کے باگنے سے مٹے نچاندنی بڑی آدت ہو جانتے تجربہ تجربہ بال کتے ہوتے ہیں آسان سنن گے بد ٹونکنا شروع کر دیں گے لور لور شروع کر د گے جناب کرنا بال کتے ایسے ہوتے ہیں وہ جدو چاندنی ویک لے پھر ٹون ٹون کرتے باویں جس نسل کا بھی, بھی کتا نا وہ لکھ ٹو ٹو کرے نہ کدی ازان دی آواز بند ہونی ہے کدی روشنی مٹنی ہے کتوں <سلام> <دو جو اے سلام> <سلام> کے سے مٹے گی لچاتے گی ن چاندنی ہر سمت ہر جہاں میں جلوہ رضا کا ہر سمت ہر جہاں میں جلوہ کا غیر دو صدی سے گرامی اسلام علیکم رحمت اللہ حمد و درود دعا ہے مولا سونا ہر شرف تو اپنی رحمت دی دائمی بنا بخش آج خطبہ کو المبارک دے مبارک دان حضرت علم و عشق کے میدان میں دو چیزاں بیان ایک کا علم شریف ایک عشق شریف ہے علم اندر آپ علمی میدان سارے آ جائے میں ہو تفسیر ہوے میں حدیث ہو اصول حدیث ہوے اسولی تفسیر ہوے علم معانی ہوے علمے کلام ہوے قسم دا بھی علم ہوے گا آپ دے علم خدا دی قسم کر کے مولا سونے نے آپ نوں ہر علم دے میدان دا شہ سوار بنایا ویسے آلات سرکار بڑی خصوصیات دیہ ملنے مولا سونے نے یہو جہ بٹے یہو جی یہ لوگ نت نت زمانے نو نہیں لب دے اے مولا سونے دے خاص لوگ آتے ہیں قربان جاوا جی جی حکیم سنائی نے ہویس کرنی بارے فرمایا اگر میں حکیم سنا گل آلہ نے بھی کر دے بے جان حکیم سنا کی فرما حکیم سنا فرما فرمایا دو Na, دے حق پیدا شبت دور دور کہندے نیل کہ دور کئی سدیاں کی روڑ دو بائی کے تک مردے حق پیدا با یسی خرا س یا تر قرن حکیم سنائی فرم فرمائیے واستے کئی زمانہ کی لوڑ پت نیت نہیں آولہ سونا سدیاں بعد ایسے لوگ دسے لوگ زمانے تو بعد زمانے والوں بڑے لمبے دور تو زمانے والے نصیب لے اے ہو جائے لوگ میرے آلہ حضرت یہ نیت نیت نہیں خدا کی قسم کر گیا ادھر ہندوستان دے اندر آلہ حضرت دے اندر میرے پیر میرے علی تاجدار بولنا جی وجہ ہندر تین ہو دے اندر آلہ حضرت نے آلہ حضرت نے ہندوستان دے اندر آلہ حضرت نے اپنے قلم کا زور وکھایا ادھر پاک دے اندر میرے تاج دارے گولڑا نے اپنا زور وکھایا دو بندے ایسے نے خاص رب سونے کے درتے تو باوے جس قسم کا فتنا بھی اٹھیا با میں جِنّا خطرناک فتنہ اٹھیا ہے جِنّا وڈا فتنہ اٹھیا ہے ایک میرے آلہ حضرت سرکار دوسرے میرے تاجدار بولڑا مہ پیر مہرے علی شاہ راہمت اللہ تعالی علیہ مولا سونا آپ دے درباراں تے کروڑ ہاں رحمتاں دا نزول فرماوے دو بندے سے آئے ن جہ دی وجہ لال جہاں نے آ کے پاکو ہند دے اندر پاکو ہند دے اندر پرچمے اسلام گاڑے لے اسلام لے جھنڈے لائے لے لوگ اسلام وٹا رسماں کٹیاں نبی پاک دین دیجایا اور دیجاو اندر ایک پیسے دا لالچ بھی نہیں رکھیا نہ لالچ رکھا ہے نہ ڈر رکھا ہے خوف رکھا ہے سر تلوار آ گئی انہیں پھر بھی اپنا فیصلہ بدلیا نہیں فیصلہ وہی فرمایا جڑا محمد دی شریعت مطابق باوے کسے لالچ میرے پیر میرے علی کول اگریز آیا اگریز فوج مسلمان برتھی ہونا خالی چیت لکھ دے باوے جنی زمین آکھے گا ترے نا کر دیا باوے پورا پنڈی نہ لوال آپ نے توجہ فرمائی توجہ فرما کے آپ آپ فرما فرما ساری زمین رب سونے دیے مولا سونے نے غوث پاک نے ملک کی تھی غوث پاک نے سانو دتی ہے یہ زمین سے او ساڈیا نے شریت کا مسلا اکھا گا جیت فرمایا وڈ دے کبھی شریعت مسئلہ نہیں تبدیل کر سکتا تو جو میرے آل آدر کو بندہ آیا کہ ہزور ن پارا ریاست شاہ تب لکھا کوئی حصہ تھوانو بھی مل جاوے کوئی انعام تو دو دو نواز دے میرے آلہ حضرت نے میرے آلہ حضرت نے قلم اٹھائے میرے حضرت نے کلام اٹھائے آپ نے ان تعریف لکھن کے بجائے آپ فرما نے کمال حسنے حضور ہے وہ کمال حسنے حضور ہے گمانخ سی جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور آپ فرماؤ اکو فل آمنا لال وی اکوی آمنا کا فل ہے <نتحدث> ج جی جی جی کڈے جی جی جی کوئی نی. وگرنا فالمیشہ کنڈے ہوتے کنڈا یہ فرمائی کیڈا سونا فل ہوتا گلاب کا بڑی کشی خوشبو رکھتا ہے لیکن مولا سونے نے کنڈے بھی لا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہر فل کنڈا ضرور ہوے گا لیکن مولا سونے کی مولا سونے کی بے نیاری ہے اپنے محبوب کنڈا یہی پھول کار سے دور ہے یہی नहीं आपने नात लिखनी शुरू कर दी है तवज्जो उन्हें कियासत के बादशाह तारीफ लिखो आप फरमाते ने दुनियादार की चापलूसी क्यों करिए گ جن مولا سونے نے سارے بادشاہ تادشاہ بنایا پوری نات لے کے آخر ان دوست دوست دن انہیں آخیا دی تعریف لکھو منقبت لکھو آخری شیر درد مقدار آپ نے جب د فرما نے فرمایا کرو رضا آلے دنیا داروں کو کہتے اہلے دل دنیا دار کروں مت اہل دبل رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا اپنے کریم نہیں فرما رہو میں دنیا دار کی تعریف کرائی میرا دین کو روٹی نہ ٹکڑے توجہ لیں جے فرمائی میرا دین روٹی دے ٹکڑے دا نا نہیں جتا حضرت نہیں کرنے کے تاجدار کی تعریف کرنے جگاب یہ تعریف کر گا چار چار چکے ختم ختم ختم مایا ان کی تعریف کیوں نہ کری ہے جی اتا سبحان لوگ ناراج سوال گل دو بندے خاص ایک میرے ادورے آجدارے بول رہے ہو دوسرے میرے حضرت امام محمد رضا مولا سونے دے خاص ادا کروفے قدر قدر کی بتائی وہ جیسے شیر سنا ہے شاید کہ جی آلہ حضرت کا پوچھنا ہوئے یا کسے علم والے پچھیں یا کسے عشق والے پچھیں ویسے دے قربان مولا سونے لے. بڑی خصوصیات سنوا دیا سی سن. بڑی خصوصیات جہاں مل سن بڑے بڑے کمال مولا سونے لیا عطا فرمائے قربان جام علم دیوچ. علم دیوچ. علم دیوچ. علم دے دے میدان اندر مولا سونے نو مولا سونے نے خاص طاقت سی ایسا خاص خاص فہم سی ایسا خاص جناب والی ملکہ پلکا سی خدا دی قسم کر گیا نا دیا ناگر سرکار جدو بھی کوئی کتاب لکھ دے سن جدوی تقریر کر دے سن جدوی بول دے سن مجمع دے اندر بولن کلے بہ کے بولن تقریر کرن آپ نے تج سوس نہیں سی فرمایا چیڑا لفظ سی آپ بلا تک بول چھڑ دے سن قرآن کے مطابق آتاف ہم تو بولتے ہیں نا علماء علماء علماء کی بات کرتا ہوں علماء بولتے ہیں نا جب تو وہ کوئی کسی مقام پہ کوئی نہ کوئی لفظ بولنا ہو کوئی کلمہ بولنا ہو اس کے لیے وہ ہزار بار سوچتے ہیں کیا یار اس مقام پہ یہ لفظ ٹھیک ہے یہ کلمہ ٹھیک ہے اس کا ماننا ٹھیک ہے کیا اس جگہ پہ اس لفظ کا استعمال درست ہے جائے گئے جائلے لغت کے نزدیک لیکن میرے حضرت آل آلا ہزار بار ہزار بار سوچ تو بعد پتا لگتا ہے لیکن میرے آلہ جاتا نے ایسا ملکا دفل جیت بولنا چاہتے سن بول چن لفظ بول دیا بھی سونا لگنا سی. اپنی سنی تے بھی پورا آپ ترجمے دے بھی پورا آدھا سران نے بھی بتا بے سی، سونے نبی ہاں میں تین چند جلکیاں آپ کے کلام جی دکھا ہوں. قربان جا میرے آل آدر میرے آل آدر فرما شیر آپ آپ فرما مومن ہوئی مومن ہوم نو بے رو فرحیم ہو رہیم ہو سائن ہوں کو خوشی لان ہر کیے لال ہر مان قرآن دے مومن, ہوں, مومن ہوں رحیم ہو پھر فرماتے, پھر فرماتے سائل ہوں سایل تو خوشی لان ہر کی آروالے وہ سونے Oh, سونے مومنا مومن مومن دا مہربان مولا نے فرمایا فلا شیر دے دو حصے نے دو قرآن کا ترجمان الفاظ بھی اپنی تھان سے ٹھیک ہر ضرورت پوری ہونی ہے کی بھی ضرورت پوری ہے شاعری بھی ضرورت بھی پوری ہے ہر فن بھی جنابے والی جس فن گا کلام دے متعلق ہر فن ہی چمکتا پہ آئے ہر فن چمکلا پہ آئے دوسرا شیر آپ دے آ مجرم فرما آئے بلا جاؤک ہے ببا مجرے بولو جاؤک ہے بابا رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے بولا فروغ ولو انكم مظلمو الفسهم جاوا ايه ايه جيڑا را بعد ایتھے بولنے ترجمہ بھی پور آؤ ترجمہ بھی بوریاں ضرورتاں گی بوریاں خدا دکھم درجانا وہ جد علم والے علم تے محبت والے آپ پڑھنے بھلا موجبا بھوربان جاؤ پیریا دت نے فلمان کلا میں تینوں ایک ہور جھلکی بکھا جی تیری اکل دنگ نہ رہ جاوے پھر آخر مدن سبحان اللہ قربان جا عدرت, عدیم البرکت, عدیم برکت, خز... so آپ کی کتاب فتح رضویہ رضو رضویہ و پہلا خطبہ پہلا خطبہ آپ نے خطبے دے اندر ہی کمال فرما ہے بندہ خطبہ پڑے خطبہ پڑے سنے بندے کی اقل دنگ ری قربان جا ختبے دیا تمام ضروریات بھی جناب والی <سؤال> حق ادا حمد بھی پوری سلاد بھی پوری جناب والی منقبت گجرے بھی منقبت دے گجرے بھی عجیب درد پروئے نے ہے جناب والی ہمدوتی نات موتی منقبت گجرے سرکار کی بارگاہ بارگاہ دے اندر مولا سونے کی جنابے والی کئی سلام کے نام کئی کتابوں کے نام اور کئی نو آپ نے شمار فرمائی ہے جنابے والی آخے خطبہ سنا دا کہ تینوں بھی مزہ آ جائے بھی لگ جائے میرے آلہ حضرت سے انگلی اٹھا والے اج تک جناب والی ہے میں چند چند کتاباں پڑھنے والے چند کتاباں پڑھنے والے جنہوں نے الف تے نہیں پتا وہ بھی کہ آلہ حضرت کوئی نبی تھا حدرت کی بات کو میں کہنا چاہتا آلہ حدرت کے حدرت کے اتنے اطراف اس ویل آلہ حضرت کے مقابلے چ اس ویل آ گئی وہ جدو تیرا علم میرا حدرت وے، وے، تیرا تیرا تیرا عشق بھی حضرت تو توجہ ہے بے لو مزے, مزے ناخلا سونا فتح رگبیا پہلے عربی سن میرے آل حضرت فرما رہے الحمد لله والفقه الأكبر والجامع القبير لزيادات فيده الموسوط الدرر والغرر به الهداية ومنه الهداية وإليه النداية وإليه النهاية الحمد البقايا ونقاية الدناية عين العناية وحسن القفاية والصلاة والسلام على الامام الأعظم لرسول الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه لسل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وتبن وتنوير الابصار وخلائن الاسرار ورد المختار على منه الغفار وفتح القدير وذاد الفقير وملتق الابحر ومجمع الانهر وكنز الدقائق وتبين الحقائق والبحر الرائع منه يستمد كل نهل الفائد فيه المنية وفيه الغنية قربان الجامعة بندہ سمجھ آ جن والے استعلا کتابوں کو میرے آلہ آدرت نے میرے آلہ آدرت نے ختبے شریف کے اندر ہی اٹھاسی نوے چیزوں ایک جملہ تو سلا الاعظم توجہ رکھا جی توجہ پہلے حمد کی تھی ہوں سلا تو سلام و سلام والے امام آ سلا تو سلام ومام آزم دے مراد رسول اکرم نے سلا و سلام ہوے سلا و سلام ہوے امام دے د وڈے امام دلاد بھی پوری ہو گئی ہے امام آ نام بھی آ گیا ہے شافعی احمد الام امام مالک دا نام بھی آ گیا ہے امام شافی دا نام بھی آ گیا ہے امام احمد بن حنبل دا نام بھی آ گیا ہے لیکن نا امام ترجمة <الرَجلس> ترجمة مطابق مالک نا ابھی اپنے میں پورا نہیں بڑھیا کلو تین سمجھا رہا سمجھ آ جانا <تصفيق> یعنی <شلع تو> سلام لیا اپنے امام دا نہ امام دا لیا مراد رسول اکرم ترجمہ ادھر پیا ہے نہ ادھر پیا ہے اس کو کہتے ہیں ملکا اس کو کہتے ہیں کمال اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جناب علم کے میدان کا سوار شا سوال رسول اربی امام نام بھی آ گیا امام آدم کا نام بھی لے لیا ترجمہ بھی کوئی غلط نہیں کر سکتا آپ ہے بھی سارے تو وڈے امام وہ سارے امام امام امام ابیب خدا نے توجہ نہیں یہ فرمائی و سلاد وسلام والام لے رسل الکرام مالکی و احمد ال احمد ال مالکی نالیم مالک کا نام بھی آ گیا ہے مالکی مالک میرے مالک میری شفا کرنے والے نام چارے ماما نام بھی لے ل سونے نبی پاک کی حمد بھی بیان کر تاریف بھی بیان کر جھٹی بھی آم بیان, آم بیان آم ہو گئی ہے نام بھی نے گئے جناب والی آپ نے آپ نے کئی کتابوں کے نام کئی کتابوں کے نام بیان فرمائے سکھی استعلا استلاحات بیان فرمائییا جنابے والی سکھا دیا استلاح بھی کتابوں کے نام بھی صحابہ من کبت بھی الفا بھی اپنی تھان پورا نہ پورشارے جا جتھے جہا لفظ بولنا چاہے بولی یہ ملکہ یہ مہارت یعنی نوٹ کا مسلا چلیا اس نوٹ کا سکے نوں نوٹ نو سکے دی حیثیت یعنی سکے نوٹ تبدیل کرنا خاموش ہو گئے کو مسئلہ حل نہ ہویا میرے آلہ حضرت نے پورا مسئلہ حل چلا اخمد رکھا اصل تھوڑیاں کتابوں چ پڑھے تھے مذہب اسلام دیا کتابوں چ پڑھے کہ جڑے حق کے گے نا مولا سو حق جلم ہواقت ہو تے جے توں حق کا آلم ہے تاکیا ہی آل میں تو مڑ تس سکنے فرمایا پوچھو پوچھو کی پوچھنا چاہتے اتفاق بنیا اتفاق بنیا دو پی اگے دوسری پچھے کچھ فاصلے سے اٹھتی پہ لال جربے والی اپنی بولیاں پہ اپنی بولی پی کردیا نے بولی گردیاں نے بولی کرے گردیاں نے کتنا ایک دوسرے دے اندر کی کہن لیا یہ سمجھا لے میرے آلے پچھلی انگلی آستہ آستہ پروال کر میرا ہولے چل میرے پیرا بچا ہے میں تیری طرح پرواد نہیں کر سکتی میری رفتار مٹھی ہو گئی ہے ہولے چل تاکہ میں رل دیا وہ تیر سی بندوق سی رائفل سی جو ہر سی امریک کو پچھلی کج لگیا جیتے واقعی پیر درڈا بجیا ہو جائے واگیائی پیر درد کنڈا بجیا ہو جائے سن پچھلی اگلی نئی ہاڈ ہال مٹے برباد کر میں تیری طرح پور جنابے والی پوری طاقت برباد نہیں کر سکتی جوں جنابے والی پونج ہاتھ آئیے ویر درد کنڈا بجیا ہوگے سونے گئے تو آئے وہ جتے دشمن بھی آ کے ٹیک <سؤال> جتے دشمن بھی آ کے سر سٹ جانے تے تسلیم خم ہو جانے اتھے اتھے تیری میری کی تھان تو فرمائی, کی تھائیں فرمائی خدا کی قسم کر کے اسے واسطے اسے واسطے آلہ حضرت سرکار نے جو تحقیق کر دیے واسطے آلہ حدرت نے آلہ حضرت نے اختلافی مسائل دے اندر اور پھر جناب علی خصوصاً عقائد دے اندر جہالتان خباستان آپ سرکار نے اپنے مسلک دے اندر رہن کی گنجائش ہی نہیں زرالت گمراہی بیراروی دینیت جہالت جڑے آلہ گرد سرکار نڑھن والا بندہ بریلوی رکھاؤ گے لوگ کہتے رہے کہ بریلوی کو مسلک نہیں ہے مسلک نہیں ہے لیکن نسبت تو ہے نا نسبت تو ہے نا اپنے آپ لا کے سونے سانو راہ پر جنہوں نے دشمن بھی منیا جہاں دنیا نے تسلیم کہ یار دشمن بھی یہ تے مجبور ہو گئے کہ یار گل تیری نہن جو بننا مرضی لیکن منیا کری مزے کی گل چھوٹی جی امر شریف دے چھوٹی جی امر شریف چار سال دی عمر دے اندر آپ نے ناظرہ پورانے پاک پڑھ لیا سی چار سال دی عمر دے اندر ناظرہ پورانے پاک پڑھ لیا سی اور پھر جناب ایک آد بارہ سال دی عمر یا پھر سولہ سال دی عمر دے اندر آپ نے جناب درشن رامی کی پگ بن سی اور پہلا فتوا پہلا فتوا اس محمد اربی کے شیر نے پورے ہندوستان دے خلاف حکومت برطانیہ خلاف جدو ٹکر لئی آپ کیس ہو گیا کہ احمد رضا نے چک لیا ساری کچہری اندر فیصلہ کریں گے جب سی آپ پہنچیا فرمایا جیڑا محمد عربی دی کچہری کافر دی کچہری اگر میرا فیصلہ کرنا ہے یہ قرآن پڑھا ہے یہ سننا عقیدت مند وہ اگے ہو گئے انہوں نے کہ خبردار پہلے سارا لاشا تو ٹپو گے پھر امام نو اپڑو گے تو لے فرمائی امام بننا تو آسان ہے امام اہل سنت بننا بڑا مشکل مسجد کا امام بننا امام سے مراد مسجد کا امام ہے مسجد کا امام بن جانا یہ آسان ہے خطیب بن جانا یہ آسان ہے لیکن امام اہل سنت ایک ہی ہے جس کو آلہ جس کو احمد رضا کہتے ہیں تو جو ہے نہ نہ نہ خوف ڈر لالچ جتنے تک رہے خدمت اسلام اسلامی مولا سونے نے نوا لیا سی پھر اس مولا سونے دی اتار مولا دی راہ دے اندر استعمال بھی فرمایا اللہ سونا سونا دی مزار شریف دی ہزار ہار احمد کا نزول فرماوے اور آپانی دی طیبہ دی دا صدقہ آپ علم شریف دی آپ دی علم شریف دے فیض دا صدقہ مولا سونا ساری نوی نسل شریعت کا آلم بنا شہورت آ فرماخرا دعوانا سندر